تم جہاں بھی ہو مجھ پر دروت پڑو کہ تمہارا دروت مجھ تک پہنچتا ہے علی البیب صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے نارے سلسلہ لے کر آ گئے ہیں آپ کے لیے جس کا نام ہے مدنی منو کے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات تو اس سلسلے کو آپ نے بلط آخر دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہیں جو پچھلے سلسلے میں آپ نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ایسا نہ ہو بعض مدنی مننے ایسے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ ہمیں نئی نئی کہانیاں سنا دیں ہمیں نئے نئے واقعہ سنا دیں سننے کا تو شوق ہوتا ہے لیکن عمل کا ذہن نہیں بنتا تو ایسا نہ کیجئے اچھی بات سنیں بھی اور اچھی بات پر عمل بھی کریں تو آج بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں کیا ہے مدنی گلدستے اماد بھائی کی جانب چلتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہو کیسے اماد بھائی الحمد اللہ اللہ کون خیریت معلوم کرتا ہے چلے آپ کی ورزی ہے آپ خیر خیریت سے ماشاء اللہ الحاق اللہ سن کا اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے اللہ عام اللہ وسطہ رکھے آج جو آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں دیکھیں ہم نے پچھلے سسلوں کے اندر جو دیکھا کہ مثلاً بندے کا انتقال پھر اٹھنا حساب پھر جنت پہ جانا یہ ساری چیزیں اس کی کچھ جھلکے آپ کو دکھاتے ہیں پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلے میں ہم آ کے لیے لے کر آتے ہیں پیارے پیارے شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتم العالیہ کے میٹھے میٹھے مدنی گلدست بعض باتیں مدنی منوں کو بتانی چاہیے سمجھانی چاہیے وہ ہم سمجھاتے نہیں ہیں ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے اسلام دنیا کا بھی بتاتا ہے مرنے کا بھی بتا رہا ہے اور مرنے کے بعد کی بھی زندگی کا بتا رہا ہے جو انسان دنیا سے جاتا ہے تو کیا وہ پھر کبھی زندہ ہوگا بالکل یہ زندہ ہوگا قیامت کو اٹھایا جائے گا ایسی زبردست وہاں نعمت تصور نہیں ہو سکتا وہاں جانا ہوگا تو اس حوالے سے بھی ذہن میں سوال آتے مندی منوں کے بھی سوال آتے hmm. آئیے آپ کو ایک بندی مننے کا سوال اور میرے سنت کا جواب سناتے ہیں جو ابھی مسلمان پیدا ہوا کیا وہ جنتی ہے مسلمان کھونے کی حالت میں جو دنیا سے رخصت ہوا تو وہ معاذ اللہ گناہوں کے سبب اگر عذاب میں مبتلا ہوا بھی جہنم میں اس کو ڈالا بھی گیا تو بالآخر جنت میں ضرور جائے گا آپ یہ سمجھے کہ یہ ہو گیا کہ یہاں تک آگئے اب کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو ہم واضح کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے تھوڑی سی چیز ایسی ہوتی ہے کہ وضاحت کرنے سے اس سے فائدہ ہوتا ہے اب جنت جائیں گے جنت کیسی ہے اس کے تعلق سے آپ کو ایک مدری گلدستہ دکھاتے دکھائیے میرا نام محمد عبداللہ اللہ تاری ہے میں نیپال گنج سے بول رہا ہوں مرشد کریم کے بار کا عرض ہے کیا جنت کی ہے جواب ارشاد فرما خیر جی ہاں جنت بہت زیادہ چوری ہے اللہ اجزا پارہ ستائیس سورت الحدیث کی آیت نمبر اکیس میں ارشاد فرماتا ہے سابقو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 خزان میں ہے جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے ورق بنا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں اتنی جنت کی چوڑائی پھر طول یعنی لمبائی کی کیا انتہا کہ ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کے وہ ورق وہ پیج ورق پتے کو بھی بولتے ہیں کہ ورق پیپر یہ ورق لکھا ہے جو ہم ورق ہی کو باقی رکھتے ہیں اب یہاں مراد ان کی ورق پتے کو بھی بولتے ہیں اور کاغذ کو بھی بولتے ہیں اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے واللہ مل رسوله علم عز وجل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوه علی العبي صلى الله تعالى صلى الله تعالى تعالى تو یہ جنت کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے یعنی جنت موجود ہے بن چکی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا مقام ہے <تصفح> نیکوں کو جنت ملے گی پیارے آکا صلی اللہ <تصفح> تعالی علیہ وسلم کے جنت میں تشریف فرما ہوں گے اور سرکار علی صلی وسلم کے غلام جنت میں جائیں گے تو یہ باتیں ہمارے مذہبی منوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے اللہ تعالی کیسا کریم ہے اللہ تعالیٰ کیسا مہربان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے جو فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالی کی باتیں مانتا ہے اللہ ہے تعالیٰ اپنے نعمتوں کے گھر میں راحتوں کے گھر میں اور ایسے پیارے گھر میں کہ جہاں اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگہ آتا فرمائی ان کے صدقے نیکو کار لوگوں کو بھی رکھے گا اللہ تو اللہ یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ جنت کیسا پیارا مقام ہے اچھا یہ بھی ایک چیز ہے اور اس کے ساتھ دوسری بھی ایک چیز ہے یعنی ایک مدنی مننے ہوں یا بڑے ہوں عبادت کس سے کی جائے ایک تو یہ کہ جہنم کے خوف سے اللہ تعالی عذاب دے اس کے خوف سے عبادت کرنا اور ایک یہ کہ میں جنت میں چلا جاؤں اس لیے عبادت کرنا اور ایک یہ چیز ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر دوں خوش کر دوں اللہ بس اللہ یہ میرا م... میری عبادت ہو اللہ کی رضا کی لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی کوشش کرے اب اس کو جنت کا بھی پتا ہو جہنم کا بھی پتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی پتا ہو سبحان اللہ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرے تو جہنم کا بھی بہرحال پتا ہونا چاہیے جہنم بن چکی ہے جو نافرمان فرمان ہوں گے ان کو یہ ملے گی اور جو اسلام پر جن کا انتقال نہیں ہوا جو نہیں مرے اسلام پر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے بہت برا مقام ہے کیسا مقام ہے آئیے مزا نہیں گلدستہ دکھاتے وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جہنم کیسا مقام ہوتا ہے جہنم کیسا مقام ہے ہا ہاں جو جائے گا نا تو اسی کو پتہ چلے گا ہم تو انشاءاللہ نہیں جائیں گے آپ کے صدقے میں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں نہ ڈالے اپنے اپنے فصل و کرم سے ہمارے پاس کوئی عمل تو ہے نہیں جو جہنم سے بچا سکے اللہ کی رحمت پر نظر ہے تو ہم میں تو کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا جہنم کیسا ہے جہنم پر ایمان ہے ہمارا کہ وہ ہے یہ تو میں نے اس نے زن سے اللہ تعالی پر اس نے زن رکھتے ہوئے عرض کیا تو جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے اس میں ایسی سزائیں ہیں کہ کبھی دنیا نے کیسی سزائیں ایجادی نہیں کی نہ دنیا میں کبھی ایسی سزا کسی کو ملی نہ ایسی تکلیف دنیا میں ہے جیسی تکلیف جہنم میں ہے اب حقیقت میں جو حدیثوں میں اور اس کے بیانات ہوئے نا کہ جہنم کے اللہ بات کے یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے اور ہیں واقعی اللہ تو ہیں لیکن بالکل یعنی نہیں کہ پرفیکٹ وہ کیسی تکلیف ہوگی یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غزب کا مظہر ہے جہنم نہیں اللہ تعالیٰ کے قہر و غزب اس سے ظاہر ہوتا ہے جہنم سے اظہار ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے تو اس کی تفصیل پڑھنا چاہے تو بہاری شریعت کے تیلے حصے میں ایک پورا مضمون جہنم کے عذابات کے تعلق سے دیا گیا ہے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ شاء آپ کو اچھی معلومات ہو جائیں گی اس کی معلومات بھی رکھنی چاہیے تاکہ ڈر لگے اور جہنم سے ڈرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اللہ من النار اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے تو جو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم خود اس کے بارے میں دعا کرتا ہے وہ تین بار کرتا ہے یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے یعنی اس کو مجھ سے دور رکھ ہم دعا کرتے ہیں اللہم من اندار صلو علیہ صلو اللہ جر نامدار حبیب مدنی منوں اور مدنی منوں ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے ٹھیک ہے جب اس کی رضا کے لیے کریں گے تو ان اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی مل جائے گی اور جو جہنم ہے اس سے بھی پناہ کی جو ہے دُعا مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں پیارے پیارے آقا دینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب آمین فرمائے آمین آمین آمین حبیب اچھا یہ تو اب آپ سمجھے کہ ایک ہم پوری ترتیب بار آ گئے نا یہاں پر لیکن اسلام کیا کہتا ہے اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے اس کا ایک اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں صرف یہی نہیں ہے کہ ایک شخص پیدا ہوا انتقال ہوا اور یہ چیز ہوئی اللہ تعالیٰ کے لیے انبیاء کرام علی مسرات و تسیمات کے لیے اس نے کیا نظریات رکھنے کیا سوچ رکھنے اسلام کیا کہتا ہے اسلام کیا کہتا ہے ساتھ ہی ساتھ اسلام میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کی تعلیمات بھی معلوم ہونی چاہیے تو ایک موضوع ہے اور بڑا پیارا اور بڑا اہم موضوع ہے اور ایک بڑے پیارے سے مدری منع نے اپنی پیاری اسی زبان میں اس سوال کیا ہے اچھا آپ کو سناتے السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا افتاری ہے میں چائنا میں رہتا ہوں ہم لوگ گیارہ تاریخ بناتے اس کا کیا فائدہ ہے سہاج اللہ مگر یہ منا پوچھ رہے ہیں شریف منانے کا کیا فائدہ ہے گیارہویں شریف دراصل وہ عیسال ثواب ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے تو ایسا ثواب ثواب پہنچانا گوشت پاک کو جو عیشال ثواب پہنچاتے ہیں گوشت پاک کی گیارہویں کھیلاتی ہے تو گیارہ تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا تھا تو اس میں ہی کہ ایسال ثواب کے جو فضائل ہیں وہ ملیں گے پھر یہ کہ جن کو جن جن جن کو ایسا ثواب کریں گے ان کو خوشی حاصل ہوگی اچھا اب یہ ایک ایک کہ ہم دیں گے تو اس کو خوشی حاصل ہوگی تو اس کا ایک الگ حساب ہوگا اور کسی اللہ کے نیک بندے کو ہم خوشی داخل کریں گے اس کے دل سے دعا نکلے گی خوش ہو کر اس کا کچھ اور انداز ہوگا اور اس کا کچھ اور ہی فائدہ ہوگا تو پھر نیکوں کے سردار اور پیروں کے بھی سالار غوط العظم ان کو جب ہم ایسا خصوصیت کے ساتھ کریں گے تو ان کو جو خوشی ہوگی اور ان کی نظر کرم ہوگی ان کی دعا ہوگی تو کیوں نہ بیڑا پار ہوگا تو گیارہویں شریف کے مطلب وہ بہت فوائد ہے اور اشارے ثواب کرنا خود کارے ثواب ہے اور جو اشارے سواب ہم کرتے ہیں وہ ضائع تو ہوتا نہیں ہے کہ چلو ہمارا نکل گیا اور اب ان کو چلا گیا ہمارے پاس تو رہے گا بلکہ ہم نے جتنے کو اشار ثواب کیا اتنوں کی گنتی کے برابر مزید ہم کو امید ہے کہ وہ پہنچے گا ثواب اس لیے ایسا ثواب تو کرتے رہنا چاہیے جس سے ہم سب مومنوں کو ایسا ثواب کرتے ہیں تو سب کو پہنچے گا اور جن جن کا نام لیں گے ان کو خوشی زیادہ ہوگی تو اس لیے مطلب گوشت پاک کے نام پر گیارہویں شریف تو ہر مہینے جس سے ہو سکے وہ گیارہویں رات کو یا گیارہ تاریخ کو اسلامی مہینے اس کو کرنی چاہیے بھلے گھر میں جو کھاتے ہیں اسی پرشانہ ثواب کر لیں ضروری نہیں مہمانوں کو بلائے بلائے تو اچھا ہے اور ثواب بڑھ جائے گا نہیں بلاتے تب بھی اگر جو اللہ نے دیا ہے اسی پر یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو دیکھ چڑھا ہے اس کے لیے جو گھر کا کھانا ہے اس پر کھانا ہے پانی ہے مٹھائی ہے جو بھی ہے اس پر ثواب کر کے ہر مہینے گیارہویں شریف کی عادت بنانی چاہیے گھر گھر میں ان کے ان فوائد ہو سکتا ہے آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں اس برکتیں اچھا ایک تو یہ ہو گئی گیارہویں شریف کے حوالے سے مندنی منہ نے بڑے پیارے انداز سے پوچھا اسی طرح ہم مزارات پر بھی جاتے ہیں اس کے متعلق مدنی منہ نے سوال کیا آئیے اس کا مدنی گلس سا بھی آپ کو دکھاتے ہیں میرا نام محمد صوبان ہے صوبانہ مدینہ, مدینہ، پورا کشمیر یہ سوال ہے کہ ہم پر کیوں جاتے ہیں؟ پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال او کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے جنت البقی میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا ثابت ہے اور خود آپ کے ارشادات بھی موجود ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا پس قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے قبرستان کا انداز اور ہوتا ہے مزار کا انداز ہمارے اور ہوتا ہے جیسے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار مزار تعالیٰ انوار مزار فائز الانوار وہاں بھی حاضری دیتے اور حاجی کے لیے جس نے حج کیا اس پر تو قریب واجب ہے نہیں جائے گا تو نقصان میں رہے گا خود فرماتے ہیں منظارا قبری و جبت لہو شفا جو میری قبر میرے مزار کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے تو پیارے آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے خود اپنے مزار شریف پر ہم غلاموں کو طلب کیا ہے بلایا ہے تو یوں کہیے گا کہ ہم اس لیے جاتے ہیں مزار مصطفیٰ پر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رہے مزارت اولیا تو نے ابھی آپ کورس کیا کہ وہ شوہدائے عہد کے مزارات پر پیارے اکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال تشریف لے جاتے ہیں مکبد المدینہ کا ایک رسالہ ہے مزارت اولیا کی حکایات صفا نمبر پانچ سے یہ شروع ہوتا ہے مزارات اولیاء کی حاضری بائی سے برکت ہے اس لیے جاتے ہیں یوں سمجھ لو اولیاء کرام رحم اللہ کے مزارات تو یہ بات پر حاضری دینے اور ان سے فیض لینے کا بزرگوں کا معمول ہے اس لیے جاتے ہیں چنانچہ اپنے زمانے میں حنابلہ یعنی فکلی کے ماننے والوں کہ شیخ ان کے بزرگ امام خلال لال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے میں امام موسا کاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی علوم کے مزار پر حاضر ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اللہ تعالی میری مشکل آسان کر کے مجھے میری مراد عطا فرما دیتا ہے یہ روایت ہے تاریخ بغداد جلد صفا 133 133 تینتیس ون جبکہ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا سید امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے الخیرات الحسن صفا 230 پر لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب کوئی حاجت یعنی ضرورت پیش آتی ہے دو رقط نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانار پر جا کر دعا مانگتا ہوں اللہ اکضل میری حاجت میری ضرورت پوری کر دیتا ہے تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی و وسلم و علی حدی صلی اللہ تعالی علی محمد تو پیارے پیارے مدنی من اور مدنی چینل کے ناظرین ہم نے گیارہویں شریف بھی منانی ہے اور بارہویں شریفی مرانی ہے اور جتنے بھی بزرگانے دین کے ایام ہیں ہم نے نظر و نیاس کرنی ہے اور ہو سکے تو آپ ان کے مزارت پر بھی حاضری دیں اب جس طرح کے جو باب المدینہ میں رہتے ہیں عبد اللہ شہازی اللہ تعالیٰ علیہ اور مدینہ میں جو مزارت ہیں ان کے مزارت پہ جب ان کے آراس ہوں تو ہمیں حاضری دینا چاہیے جب کوئی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے تو مزار پر حاضر ہوں اور ان کے وسیلے سے آپ دعا کریں یا اللہ ز ہمارے گھر میں جو بیماری ہے ہمارے گھر میں جو پریشانی ہے صاحب مزار کے صدقے میں اس پریشانی کو دور فرما تو ان شاء اللہ مصیبت وہ پریشانی دور ہو جائے گی وہ نا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا وہ سے آدم جب کوئی مصیبت میں کوئی پریشانی میں گر جائے تو آنکھوں کو بند کر کر بار گئے صلی اللہ علیہ میں درد پاک پڑھیں اس پاک کا تصور بانے پاک سے مدد کریں اپنے پیرو مرشد کا تصور کریں ان سے مدد مانگیں کہ اللہ تبارک کا اتارے ان کو طاقت عطا فرمائیے اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں تو جب بھی کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے تو ہم نے مزارت پر حادی ہونا چاہیے ہمیں اپنے اور پکانا چاہیے اور ان کی نظر و نیاز بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ شاء اللہ ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی جی مات بھائی آپ کی ہیں اچھا اس میں جیسے ہمارے موضوعات چل رہے ہیں مختلف موضوعات اس کو کہتے ہیں متفرق مسائل تو کچھ موضوع ہمارا یہ تھا اب ہم موضوع پر آ رہے ہیں ایک شخصیت جس کی آمد ہوگی اچھا اچھا وہ کون سی شخصیت ہیں اور کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں امام مہدی رضی اللہ تعالان ہو یہ سادات کرام سے ہوں گے کسی امام کی تقلید نہیں کریں گے حنفی شافی مالی کے ہم بلی نہیں ہوں گے خود قرآن و حدیث سے مسائل استمباد کریں گے تو وہ مسائل جو استعمال کریں گے نا حدیث سے یہ سب ہوں گے مذہب حنفی کے مطابق اس دن کھل جائے گا کہ حنفی مذہب جو ہے وہ احق ہے چاروں حق ہیں لیکن یہ احق حق ترین ہے حنفی مذہب بار شریعت جلد اول صفا ایک سو ڈبل بارہ صدر الشریہ رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا اس کا اجمالی یعنی سر سری واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیا سب جگہ سے سمٹ کر حرم شریف ان کو ہجرت کر جائیں گے یعنی مکے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں گے صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی معاذ اللہ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا ابدال طباف کاربا میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہی ہوں گے اولیاء انہیں پہچانیں گے ان سے درخواستیں بے عط کریں گے کہ ہمیں بیعت کر لیجئے وہ انکار فرمائیں گے انکار کریں گے دف یعنی یکا یک غیب سے ایک آواز آئے گی خلیفۃ اللہ مہدی فس مہو و یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے واللہ اعلم ورسول وعلم عز و, و اللہ تعالی علم و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب اس میں یہ بھی ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور اس کے ساتھ پھر آ, یاجوج ماجوج کا آنا سب کچھ ہونا پھر قیامت, قیامت, کی, نشانی رہنا, قیامت کی نشانیوں کا ظاہر ہونا سب ز... مطلب ایک پورا منظر تبدیل ہونا اور یہ ساری چیزیں بھی ہمارے مندی منوں کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی جگہ اتنی باتیں کہ اس طرح ہوگا دنیا ختم ہوگی اور یہ ساری چیز ہوگی دنیا میں رہنے والی یہ لوگ کچھ بچ جائیں گے باقی دنیا کے اندر بہت فساد ہوگا آجود ماجوج اور بہت کچھ ہوگا پھر آہستہ آہستہ یہ وقت بھی آئے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبانے میں عدل ہوگا انصاف ہوگا اور بہت ساری نعمتیں زمین خشہ نے اگل دے گی بالکل ایک دنیا کا نقشہ بدل جائے گا تو اچھا اس میں کچھ لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے بعض مدنی مننے بھی شاید اس میں شامل ہو بنا قیامت آنے والی ہے تو بسوں کا آدمی ہوتا ہے کہ اس سال جو ہے یہ اس قسم کے ایس ایم ایس بھی چل جاتے ہیں اس قسم کی باتیں بھی مارکیٹ میں عام ہو جاتی ہیں کہ بس یہ جو جمعہ آ رہا ہے جو محرم الحرام آئیں گے تو اس میں شاید قیامت ہے تو اس بارے میں کیا کیا ہے یہ یہ قیامت کی نشانیاں جب پتہ ہوں گی نا مدنی منع کو بھی پتا ہوگا کہ ابھی تو یہ بھی ہوگا ابھی تو یہ بھی ہونا ہے ابھی تو یہ بھی ہونا ہے تو وہ خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں تو یہی چیز ہے یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ مدنی کو ابھی سے اس عمر میں یہ چیزیں اس ذہن میں ڈال دی جائیں اس کی میموری جو ہے نا وہ کی میموری وقت کلین ہے اس کی میموری کے اندر آپ لوڈ کر دیجئے ورنہ لوڈ کرنے والے بہت سارے ہیں اور بہت کچھ لوڈ کریں گے تو یہ اوور لوڈ ہو جائے گا پھر جا کر جب وہ کچھ نکالے گا تو وہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا ان سارے کچھ, کچھ, کچھ, کچھ, کچھ نتائج پہ جانے کی جگہ اس اس سے پہلے اس فریش مومی, میموری کے اندر فریش فریش اچھی اچھی چیزیں دا, دیار ڈال دی جائیں ان کو مدری چینل کے آگے بٹھایا جائے امیر سنت کے مدری مذاکروں میں اور امیر سنت کے رسائل بھی دیے جائیں اور اس طرح اس کی میموری کو واش رکھا جائے اور جو اس میں فیڈنگ ہو وہ بھی ستھری صاف ستھری ہو تاکہ اس کی میموری اچھی ہو سکے اور اس طرح کے بہت سارے موضوعات ہیں لیکن لاسی بات ہے کہ عقائد اسلامیہ باقاعدہ سیکھنے سے ہی آئیں گے ہم بس آخر میں ایک موضوع یہ بھی لیں گے کہ ان باتوں پر بھی توجہ رہنی چاہیے عقائد اسلامیہ سے اس کا تعلق نہیں ہے مگر ہم آگے جس طرف جا رہے ہیں یعنی پہلے آداب کچھ بیان کیے جائیں بچوں کو سکھائے جائیں پھر کچھ اسلامی عقائد وغیرہ سکھائے جائیں پھر اس ساتھ اگلا جو ہمارا مرحلہ ہے وہ ہم بعد میں بیان کریں گے ایک میں آپ کو مدر گلدستہ اس موضوع سے باقاعدہ ریلیٹڈ نہیں ہے مگر یہ بھی چیزیں ہماری سوچ میں ہونی چاہیے وہ آپ کو دکھاؤں گا جی پیارے باپا جان انشاءاللہ اللہ کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ضروری ہے تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں ضروری تو ظاہر ہے نہیں ہے جذبات کا اظہار ہے کہ اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا مگر جب سچی نیت دل میں ہو جیسے ہم کہچی نیت کر لو تو اب سچی ان شاء اللہ کہیں بھلے ہاتھ چاہیں تو اٹھائیں تو سچی نیت ہو تو ورنہ تو یہ دل میں یوں ہے کہ میں کرنا تو نہیں ہے تو یہ پھر وہ دھوکے کی صورت بنے گی تو اس سے بچنا ہے جھوٹ اور دھوکے کے خلاف جنگ جھوٹ کے خلاف جنگ غیبت کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ گناہوں کے خلاف جنگ صلو علی صلو اللہ علیہ جنگی علی جی تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین ابھی جو آپ نے مدنی گلدستہ ملاحدہ فرمایا اس میں امیر السنت دامد برکاتم لالین تربیت فرمائی شاید بہت سارے مندین چھل کے ناظرین ایسے بھی ہوں جن کو انشاءاللہ شا ایک تو یہ کہنا آتا ہے یا نہیں آتا یہ ایک الگ بات ہے تو اس کی بھی ہم تھوڑی پریکٹس کر لیں جیسے امیر السلت دامد برکات ملالک ایک پیارا پیارا میٹھا میٹھا انداز ہے اب کیسے اس کو دہرائی کرنا پڑے گی انشاءاللہ شا انشاءاللہ ازل اور اس کے معنی جو امیر السنت نے بتایا ہے کہ اس کے معنی اللہ نے چاہا تو شاید یہ بھی ناظرین کے لیے نیا ہو کہ اس کے اس کا ترجمہ کیا ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اب دل میں نیت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ شا زوجل زبان سے کہہ رہے ہیں یا وہ اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں تو اس کا ہمیں پتہ چلا کہ جب ایک کام کرنے کے ہماری پکی نیت بنے تو پھر ہمیں انشاءاللہ شا زوجل کہنا چاہیے اور یہ کہ جھوٹے وعدے نہیں ہونے چاہیے جھوٹے ارادے نہیں ہونے چاہیے وہ کہتے نا کسی کو سامنے والے کو آسر مت دیں تو ابھی سے مدنی منہ صاف ستھری بات کریں اچھی بات کریں کل آئیں گے اگر دل میں ہے ارادہ تو انشاءاللہ اللہ آئندہ سلسلہ دیکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تو اچھی اچھی نیتیں ہونی چاہیے آپ نیت تو اچھی کریں اس وقت ارادہ ہے جیسے کہ ابھی ہم نے آپ سے معلوم کرا ہے آئندہ سلسلہ دیکھیں گے اگر نیت سچی ہے پکی ہے کہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ زوجل یہ ابھی یہ کہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے نیت تو اچھی کریں انشاءاللہ شاء اللہ اچھی نیت پر آپ کو ثواب بھی ملے گا اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ کے دل میں نیت ہے کہ ہاں یہ کام کرنا ہے تو اب ادھر انشاءاللہ شاء کہہ کر اظہار کرنا چاہیے اور یہ اچھی بات ہے اور دل میں یہ ہے نیت کہ نہیں کرنا تو اب ادھر انشاءاللہ شاء نہیں کہنا بلکہ سامنے والے کو آسرا بھی نہیں دیں منع کرنے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا تو دیکھیں مدنی مذاکروں سے مدنی چند کے سلسلوں سے ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں آگے آپ لوگوں کے لیے بہت پیارے پیارے سلسلے ہیں لیکن ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے اختتام ہو رہا ہے آخر میں ہم آپ کو ایک پیارا سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے اب اللہ ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ ادا فرمائے اور جس انداز سے شیخت علی کا امین سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق اتنا فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگی ان شاء اللہ آخر میں کون سا دلچسپ مدنی گلدستہ ہے آئیے ملاحدہ کرتے ہیں ہی کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے اندر ساس بہو کے درمیان ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی کئی بار کسان کی بیوی روٹ کر میکے چلی گئی اور وہ منت سماجت کر کے اس کو لے آیا آخری بار بیوی نے کسان سے کہہ دیا کہ اب اس گھر کے اندر میں رہوں گی یا تمہاری ماں کسان اپنی بیوی پر لٹو تھا اس نادان نے دل ہی دل میں یہ ٹھان لی کہ روز روز کے جھگڑے کا حل یہی ہے کہ ماں کو راستے سے ہٹا دیا جائے چنا چاہے بار وہ کسی ہیلے سے ماں کو اپنے گنے کے کھیت میں دے گیا گنے کاٹتے کاٹتے موقع پا کر ماں کا رخ کر کے جو ہی اس پر کلاڑی کا وار کرنا چاہا ایک دم زمین نے اس کسان کے پاؤں پکڑ لیے पड़ी ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی اور ماں گھورا کر چلاتی ہوئی گاؤں کی طرف भाग نکلی زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نگلنا شروع کر دیا وہ گھبرا کر چیختا رہا اور اپنی ماں کو پکار پکار کر موافی مانگتا رہا لیکن ماں بہت دور جا چکی تھی کچھ دیر بعد جب لوگ وہاں پہنچے تو وہ چھاتی تک زمین میں دھس چکا تھا لوگ اسے نکالنے کی ناکام کوششیں کرتے رہے مگر زمین اسے نگلتی ہی رہی یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر سما گیا یہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمو نے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و نے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو آباد تھے وہ محل اب ہے سنے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے توبہ توبہ لرز اٹھو اور اگر ماں باپ کو کبھی ناراض کیا ہے تو جلدی جلدی ان کے قدموں میں گر کر رو رو کر ان سے معافی کی بھیک مانگ لو یہ تو دنیا کی سزا تھی جو اس ماں کے نافرمان نادان کسان کی دیکھی گئی اگر وہ کسان مسلمان تھا تو ہم خدا رحمان عز و جل سے اس کے لیے رحم و کرم کی درخواست کرتے ہیں دنیا کی سزا جب ناقابل برداشت ہوا کرتی ہے تو آخرت کی سزا کیسے صحیح جا سکے گی فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب گناہوں کی سزا اللہ اجزل چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے دل دکھانا چھوڑنے ماں باپ کا ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا صلو على العبيد صلى الله تعالى على محمد